صلى الله وسلم على محمد الخلفي وعلى اله واصحابه الذين هم على سنته فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تغلو حيدي لكم ولا تذكر خطوات الشيطان استودق الله روحي إن الله وملائكته يسقلون على النافئة أيها الذين آمنوا اسقلوا عليه وسلموا تسليما أسقلاته والسلام يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سترچر صاحب صاحب نہیں سلام والے اللہ بمپ وغیرہ کر اجتفا بولو بہت اجتباع ہا دی مذمت اس مختصر وقت اندر بیان کرجر شاہ صدر سدت بیان بیانی تو دین در و مطلب ہے دین چاہ جان دوسرا مان آئی تباہ ہبا دن چدوں بدلنا مطلب نفس اور ہبا بدلا پچین چلے اپنے ذاتی منفاط مفاد کی خاطر ہاتھوں چڑ جائے جو شرح کے اندر نجائز نہیں وہ نجائز کر دو شرح کے اندر جائز ہے انہوں نجائز کر دجائز نجائز کر کہ دھ توڑنا یہ فرا تو تفریح ہاتوں لنگ جانا ہاتھوں پیچھا ہو جانا گلوب اور جہالت بہت نقصان ہوتا جہالت دین دی جاننا گلوبے پٹھا جاننا جہالت دین نہ جاننا ولو وے پٹھا جاننا پٹھے کا مطلب ہے آ جائد نہ جائز نہ جائز نجائد اور پھر دلائل حق واضح ہون تو بعد بھی اس کی تباہ نہ کرنا یہ تلا لا سک فی دین دی ایمان والو اپنے دینے اولم نہ ترانے تھوڑا لو جی اللہ تعالیٰ نے حداں مقرر کی حداں سے قائم اختلافات کے اندر شدت نہیں ہوتی لیکن اختلاف ہاتھ جدو حق بالکل واضح ہو جائے تو پھر اس کی اتباع کرنی چاہیے سبحان اللہ اللہ حالة اللہ حالة اللہ سڈ تمام سدا صالحین صاحب ہے گرم تو لے کے یہ سبق دندے آئے کہ اتباع شریعت بھی بزرگان دین کی اتباع اس واسطے ضروری ہے کہ وہ اپنے طاقت استحاص کے مطابق اشتہار کے مطابق شریعت کے خلاف نہیں چلتا بزرگان کی اتباع کرنے گیا اگر ایسا بزرگان کی اتباع شرط کریے استاد نہ کریے کہ یار سریت بابا لوگ سڈے تو گارا فرق نہیں پڑنا ربابا میرو نیلا والی گل آ جانی اللہ کو سوا رب بنا گل آ جانی گل بڑی سات اللہ تعالیٰ کو سمندر جو ہے سیدنا امام عالی مقام امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی انولا علی دا دا سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے جنہ لوگ آخر امام حنیف امام حنیف کوئی نہیں نام نیم محمد کنیت انہی ابل کاشم ہے اور یہ پیدا ہو تو پہلوں رسول اکرم نے پاک علی نے فرمایا سی علی جنوب ایک پتر رب دے گا او دا نام بھی دین میرے نام ونگ رکھی بھی میری کڑی ادا سند نام کبلا یارہ نال تاریخ روایت آئی یارہ شنتات صحیح سنت کئی موجود نے گھر اس کتاب کے سامنے امام بخاری دور دے بندے نے ابن سعد مستند ترین سکھا ترین بندے نے اور تابے تبا بنائے نے اور میرے خیال نے طبقات سب کو قدیمی طبقات نے دو سو تی ہجری درد وفا سے دو سو تی ہری وفا سے بدائش میں وقت یہاں پایا کہڑا مبارک زمانہ پایا تبقات محمد بن ان سرکار کے حالات مبارک کثیر روایت لکھے اور تاریخ دمشق نے بہت ہی کیتا ہے جمع فرمائیا نے اساریاں یار شردان فرمایا اللہ تعالی سجولہ والا دون بہ دی فسم میں ہی بیسمی وکنگ ہی بکنی اللہ تعالی پتر دے گا میرے پاس ہاں ہاں میرے بعد پتل دے گا نام میں محمد والا نام رکھیت ابو کاسم ہزار مبارک حضور نے فرمایا سی سمو بیس والا کتنو کہ کڑیت ہی فرمایا میرے نام دا نام رکھو لیکن کڑیت میرے نام رکھے جی ہاں جی اس واسطے کہ کئی لوگ جڑے نا اب اکاشم کہ کسی حضور سرکار نے توجہ فرما تو وہ کسی ہو جی سمجھ نہیں آئی ہے تو خیر آپ نے ایک رخصت دیتی حضرت علی نو نا میرے بعد تینوں ایک پتر ملے گا اس پتر دا نام میرا نام رکھی کڑیت دی میری کڑیت رکھی یہ پیدا ہوئے نے حضرت عمر کے دور دورے سے؟ حضرت حنفیہ حنفیہ بی, بی اونا دا نام خولا ہے کبیلے ہنفی کے سمجھ آئی کہ نہیں جنگے جمامہ یہ قائد آئے ہو کے آئی سن حضرت صدیق اکبر نے لوڑی پار توحفے دن د سید خاطمہ پاک مولا علی نو تے مولا علی سرکار کے یہ شہزادی انہوں پیدا ہوئے محمد انہوں کا نام ہے امام آلی مقام نے یہ حسین پاک سرکار کسی گلے کوئی تکرار ہو گیا جیوا کا ہو ہے بول اخراب نے فرمایا امام پاپ حسین پاکا تو میرا ایک ہی ماننا لیکن اما تھ میری اما بھی ٹھیک ہے اپنے قبیلے اچھے دی لیکن گل یہ کہ وہ بے مسال سوئی ہوں لہذا تھی میرے تو ہر لحاظ جی جب اچے جی حق بنتا مناؤ یہ اویلی گل ہے جیسے ہسل حسہ کا جھگڑا ہو گیا پس ٹکرار پڑھاوان کا جیسے ہو جایا ہسل حسہ ہو گیا حضرت حسن تے حسین سامنے جدو آئے نا تے حضرت حسین باغ نے پہلے فرمایا میں اس واسطے پہلے کی تھی راضی کرنے کہ راضی کرنا اپنے رسے برا یہ بہت بڑا عمل ہے میں چاہیا جی میں شان چم بھی اچا تیرے تو ہونا چاہیے نہیں. بغیر تحقیق تو شاید ہی میرے کوڑ کو روایت ہو گئی ہو گئی, ہو گئی. اور اگر ہو گئی ہوئے گی علم ہون تو بعد تحقیق تو بعد میں پھر وزاف ہو کی ہوگی رجوع کیا ہوگا دسیا ہوگا حقیقت دسی ہوگی کہ روایت ڈٹیا نہیں رہنا چاہیے غلط گل اک کی طرف رجوع کرنا حدیث شریف جیسے آیا الم کل جامع یہ نقاہ ہے سو چیز روا ہوئے باجو حضور نے فرمایا مومن اٹھ نکیلے واگ ہے اٹھ جان گے نکیلے اٹھ و جکیلے اٹھن بال بھی پڑا دو جدر مرضی دا جاوے وا جانور باوا ہے لیکن نخ کا کمزور ہے اونٹ بڑا وا طاقتور جانور ہے نق کا کمزور ہے نک چ نش بچ جائے تو بات بچارا بال کے پیچھوں بھی تور پہ گل نہیں سمجھ مومر جنہیں مرضی تکڑا ہو شریعت کی نک لے کے کمزور ہے جنہ مرضی سہلی ہے مولوی لوا ہوا مرضی شریعت نت ایک کیسی عجیب نت جنہ مرضی طاقت پر لوٹ ہوت شریعت کی جدو لگتی ہے یہ پھر باہر پچھوں بھی لائٹ لگا دونکہ آ شکی اٹھ نکیلے ہندے آشتی اٹھ نکیلے ہندے دلبل راگ بنوچا of سیدہ طیبہ صدیقہ عالمہ فاضلہ مشتہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہ آپ سیدھا اور سیدنا زبیر پاسوں سلا کروں حضرت عثمان دے خون دے بدلے انتقام انتخاب لو اس پاسوں آئی ہیں اونٹ دے کچاوے دے وچ سوار سن ہودج ہودج کا مطلب ہوں اتوں کوٹے اگ بنے بیٹھیا سو سن ارد طریقے آئی ہیں اپنے دو پال آئی آئی مولا علی سرکار تو مطالبہ رکھنے عثمان دا بدلہ لو احساس لو خلیفہ رسول ہے اور خلیفہ رسول دے خون دی قدر اللہ دی بار گاہج بہت زیادہ ہوگی اگر نبی ماریا جاوے ہاتھوں قتل ہو ستر ہزار بندہ اللہ تعالیٰ دے. اور اگر نبی خلیفہ ہاتھوں شہید ہوتل ہوئے، ہو ہوئے. پینتی ہزار اللہ تعالیٰ بدلے چ لیا مسنف ہے امام بخاری استاد کی کتاب وہی کول پی جو ہے آخری چل شاید آٹو تاکہ ایک شو کا نسخہ گل سمجھو سکیو سیمانے گنی لگی اللہ لو آپ سرکار دے خون مبارک کا انتقام اور کساس اما بعد دوسرے آئی ہیں پاسے نے آپ ٹھہر جاؤ لوگے انہیں آخیا اگر تم اس طرح سستی کی پوری روش پہ جائے گی جس مرضی کو اٹھے گا مارنے گا خلیفہ خلیفہ رسول ہے کوئی آم گل سستی نہوجو ہر جی گل میں مناسبت کرنی ہوگی اس پاس مولا علیہ نے پاس سن حضرت عمار بن جاسر جنوب حضور نے فرمایا سی شاہ امبار بخاری ویشہ امبار تخ تو ہلفیا تل افسوس ہے امبار دے جمع سے باغی آ اس کو قتل کرے گی بن بنیا مولا علیشن آپ اور جی ہوں نقتے تو گور ہوئے گل پہ گور ہو گئے کسی نے بیال کرنا کسی نے گل کے گل کھڑی مسلمانوں سبق ملے بھائی اسلام کھی بعد حق کھلن کو بعد فیر شخصیت نہیں ویچتا یعنی کیا مطلب کہ پھر وہی اشتہاری فتح ادب قائم رکھنا ہو رہے اختلاف رکھنا ہو رہے. اختلاف رکھنے مطلب نہیں گسراف بن جاؤ بے اد بن جاؤ بکواس کر دو نہ ہوک کھلن تو بعد اختلاف رکھ لینا یہ ہمیشہ سر فسال عیگ کا وتیرا آیا ہے کیوں اس کی بے پروی ہے وقتر کسی دور گل کھولے بعد کھول دے, دے پہلے دولے ایسے دے کھولے دے، دے وہ کھولے ایک دور بعض کھولے نہ کھولے ہے کئی ساب کرام کئی ساب کرام کئی حدیث نہیں سن پہنچیاں کئی ستابن حدیث کا سب تو پہلا امام جہا متبے اول حدیث تدوین کرنے والا محمد بن شہاد زہری نے امام ابن شہادی حکم سب تو پہلے امام مالک شریف کے اندر ہے لالبان ابو نادر نے یا کسی نے ابو ہاضم ابو ہاضم وال حکیم بن بند رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی تابئی ہیں وہ بھی تاب ہے انہوں نے بھی صحابہ کی انہوں نے بھی صحابہ کی انہوں نے ان کی صحبت پائی انہوں نے بھی پائی ہے اب حضرت ابو حازم حاضم حدیث بیان کر دیں ہشام خلیفے سامنے توجہ رہا وہ حدیث بیان کر دیں سے ما جوڑی فرما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں پہچانتا میری معلومات کوئی نہیں آپ نے فرمایا اک اللہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ ساریاں حدیثیاں سن چکی ہیں انہیں آؤ آپ نے فرمایا نسفا اتیا سن چکے ہیں انہیں آیا اوڑا گما رہے نہیں ہے کہ ہو آپ نے فرمایا فہدا مینلری لم تس مار اس حدیث نو اس پاس چکے جنہیں پاسوں تھی سنیا تا کر کے یہ اگر کوئی جاہل کہے تو جہالت ہوگا اگر کوئی معارض کہے تو ظلم ہوگا اگر کوئی مشتہج ہے گا تو اشتہای خطا خطاع اشتہار نہیں ہوگی کیا کہ میرے امام ناریاں حدیث پہنچیاں ویسے آدر چ جب وڑے ہیں کنے کن کہے امام نے جنہ کو فلاں حدیث پہنچیاں اینیا پہنچیاں دنیا لکھان آ رہے پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکے میں سارا جان جانے کے توجہ نہیں فرمائی اللہ آپ پوچھا گیا مار ادھر اما ہے سبحان اللہ کی کریے آفر مانگنے اللہ شریف مولا گھر والی سارے دی مومنہ سارے مومنہ دی ماں سامنے لیا یعنی کی مطلب تفاق اشتہاد مولا علی والا حق سر خطا ہے ادھر اشتہاری خطا, خطا نہیں ادھر ہک سے سواؤ درست کیوں نبی اکرم سلام حقی توجہ درام اس پاسے شاہی نے ادھر مومنا بار پوچھا گیا کی کریے اللہ اللہ پاسے پاس پاس ندی گھر والی دو جم چائے ایک پاس حق ایسا ہے جہاں ماضی کھلیا ہک روشن کے تو پتہ ہے تھے کھلے حقیقی چاہتا ہے جے یا نبی گھر والی سمجھ کے نبی دی گھر والی سمجھ کے جے یا حق بھی مانتے جی امار دی سرکاری شریف بن رہی لوگ دوسرے ایک ایک پتھر چک کے ہزور نو پیش کرتے سن دو دو پتر چکے ہلور نو پیش کرتے ہیں جدو ہزور نے ویخ محنت کرتا ہے اس نے فرمایا جی جو ہونا علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر جو ہونا سی جو ہونا سی وہ شاہ علی کا دور ہے سدھی کے اکبر کا دور بھی گزر گیا حضرت فاروق کا دور بھی گزر گیا عثمان کا دور بھی گزر گیا اپنی ویسے پہ ہروڑ فرما دیتے ہیں تب چلوڑ پھر لڑکا لیا سد گے جا مدی نے تام مسجد بھی ہو رہی ہے وقت دیتی نبی سد کے جا نبوت کو نہربان جاوا یہ روحانیت نے جو دنیا کے کام مصروف ہو کے بھی ویب کی حقیقت دی خبر تو نظر ہٹے نہ توجہ ہے ڈرائیور گی چلا رہا ہو کسے پاس جائے ٹھگ بجنی ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت نے سابی پاک نے جلیلوجو ہے ہزور نے فرما دمان گروہ قتل کرے گا باغی گروہ باغی جماعت قتل کرے گا یہ فرمانے علی شان سرکار نے سورا د لیکن کہ جی ہر ثابت ہو گیا رسول کا فرمان آ گیا ہوں ہزور تو فرمان دیا ایسا نہیں گیسی چل فرمائی فرمائیو مرو ہمیش چل اکل کھو اور تجربے بھی گل گزری اقل خس گئی یعنی کیا مطلب توجہ ہی نہیں رہی چیتوں گل نکل گئی اما ایشا نے بھی حضرت تلحا دلی حضرت زبیر دے حضور نے سارا کچھ حضور نے فرمایا تو سونے مدین والے نے لیکن تقدیر کا لمبا ہوا لے میں اویری چ نکلی جی رسول محمد میں ایت سی قرآن لے لو نکل وسال وقت وفات دے رسول دقت دے ہاباڑ نکلے کوئی کچھ کہی ہے کوئی کچھ کی جا سی کی اکبر چڑھے نے بھی بڑھتے اور یہ ای آیت پڑی یہ ای آیت پڑھی ای عمر جیسا عمر جیسا کہہ اگر کوئی کبے گا محمد فوت ہو گئے کر دیا گا قرآن لیکن تقدیر نے خطبہ, خطبہ پڑھ کے امر کھنڈے مینوج لگا جی میں اج ہی اتری فرمائی من لگا جتلب ہے گل ریچوں نکل جانا بڑی وی گل نہیں ہو جاتا ہے تقدیر کا رلبا یہ کہہ تدبیر جیڑی ہے نا وہ تقدی وہ رلے نا تقدی ہوا سے ہو تدبی ہوشا تا کر کے جس لما ایشا باد ساریا گلان چیتیائی سن آ تو کردیا سن فرمایا سن میرے کو خطا ہو گئی فرمائی اس طرح کی ہو گئی خارجیا بارے مولا علی دی جنگ ہوئی سی خارجیا بارے حضور نے سارا دسیا نہروان جگہ بھی دسی تھاں ٹکانے سارا کچھ بندے وہاں دے وڈیری سارا کچھ دسیا حضور نے بندے ہو گئے اندر علی گلی جنگ ہونی ہے وہ شروع خل کے بل خلی کا بت لوگ آنگے مارے کی نا گے مسلمانوں نے کے قدر کر گے جد ہوگا آ مسرقا چڑھنے کافر چسلمانوں قتل علی تیری جنگ ہوگی کیسا گروہ بھی ہوتی جمر رپور منت دی کما جمر رپوسام من الرمیہ وہ جی بار ہزور سرکار سا نے سارا کچھ دسیا oh, oh, oh. اما ایشا بھی جسے اما ایشا کو لوگ نے ارد کی ہے کہ علی یہ کہیں کہ حضور تو میں سنیا ہے ایڈ ہے اس طرح طبقے کلو لال تیری جنگ ہونی اما ایشا بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے یہ ساری گلان تاریخ ال اسلام سا جو سمجھ جو ہے ادھر دیکھ ایک پاس کون نے آشرا آشرا مبشرہ دس صحابہ جنہوں مدینے سبزی بھی صرف دس نے نہ فرما کے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فل جنا آلی فل جنا تلا فل جنا زبیر فل اللہ عبد ال رحمان بناؤ فرجہ شاہد ابن دے فر جنا سرکار نے در اور حضور نے وہ پار میں چڑھ کے فرمایا متدے رہ جا نہیں اٹھ جا جے پا کلی کے مقابلے میں آئے دے پہار دے جڑے شہید نے جان کے شہید ہونا سی ہزار وہ اشتہ تو حق ہے پر شریعت نال حق نہیں پھر گل سمجھو ا ٹھیک نہیں لیکن ٹھیک پہنچا خطا دے مولا علی حق اور سباب دے سنت کے سب عقیداق یہ پاسا ہک خطا ہے لیکن ناری کہ خطا سی کی مطلب اپنے پورا زور لایا جرح سامنے اپنے ہاتھ چلیے شرح کے چلیے لیکن زور لاؤ تو بعد پھر وہی گل کہ تقدیر ساتھ نہیں اور گسی تقریر کردیا میار کر گیا سا کہ جو حقیم ہو محر ہو محر بھی نیک نیت اپنے, اپنے, اپنے, اپنے, اپنے پورا لوگ صحیح دوائی دے دے اسامہ لیکن نہیں ٹھیک ہوں بندہ تکدی گل بھاؤ بروغ نے بدام بھی خوشکی کر جاتا مارا رو مشرومی فرما چو کر رونی ماتا خوشی میرے کلتی پر مانچ لیا جب کدا آپی آدک کی بے ناری کے فیصلے بنتا حکیم حکیم بن ہے بادام جاشکی دور کرتا ہے انٹا خوشی دا لگتا ہے تکمیل آ رہی بادام خوشی کی کر گیا کی مطلب اسباب بھی بے ہو گئے اسباب اسمانوت ہو گئے سبحان اللہ، سبحان اللہ پھر نہ نبی نہ ولی کوئی کچھ نہ چلیا بس ہر کوئی من بیٹھا کیوں ڈاٹا ہے نبی ولی خدا نہ لڑتے ہوں نبی ولی خدا بھی منگے ہوں تو بلی پیارے وہ بولو چاہیے اور تقدیر گلتا ہوا سی ایک دم سونا حمر پڑ پڑتے سارے کہ مانو کو ہو جا ہو جاتا ہے بڑے بڑے حقیم دانا جیسے ہو جاتے ہیں اس کا ساتھ ہے حق مولاری لیکن ہگار نہیں آنا چاہن بھی نہیں آخر ہوا جرما سام ہوا جرائم و آٹا فلا ہوا جرم ماہر بخاری شریف کے اندر نے فرمایا جب وہ اس کر کے اپنے پوری کوشش چل کے جب سہی شریت چلنا چاہتا ہوں اگر صحیح فیصلہ کر صحیح سہی نقتے پہنچ جاوے تو اس لیے وہ اگر سفا کر جائے سوال پا جائے یہ ایک گناہ ہوا ایک گناہ ہوا ایک فقیر دی غلطی ہوئی گکیر فتح ہونے گیا چلنے نفس کے پیچھے فکیر نہیں آتا وی جائے گی وہ بکھر ہے وہ لیا خلاف کام لیکن کہہ کہ لینا مولا سونا صحیح حقیقت والے پاس دھیان نہیں جان دیا ہٹا ل جب ہٹ بھی, بھی گل گئی خلاف واقعی حقیقت بھی خلاف کم ہو گیا لیکن نیت سونی ہوئی نیت سونی ہوئی ہے جب یہ ہوں دلیل مذہب دی اس صحیح بخاری تے مسلم دی حدیثی جو آگئی کی کہ حضور سرکار پہاڑ تلہر ہزور پہ نبی تے شہید نے ہوں وہ شہید یہ سن حضور نے پہلو شہید کہہ دتا جا گاہ شہید ہوتا ہے شہید نہیں بنان لگا ڈاکہ مارا جا شہد نہیں بنان لگا ساری شناخت کرے شہید نہیں بنان لگا لیکن کی وجہ ہے شاہی کے مقابلے میں شہید فر پہلو ہی شہید فروغ پتہ لگا نکی سونے سرکار نے دس داقی دونوں پاس ایجنسی نے دوے پاسے شہید نے شریت چلنے کی کوشش کرلیب ادھر گستاخ نہیں بننا انبی ادھر گستاخ نہیں بننا ظلم زلم سنیا سنی مذہنے نبی طریقے والے سنت مزاج میں خطبے پڑے بسال ہی ندی ہوا سنت ہی دلی سارے دلیل سنت طریقے واسطے کہ کی طریقہ سی؟ وہ دلیل ہے وہ اپنے حساب سے جب اہل بہت اور ہساب کی جماعت یہ سارے واسطے دلیل کا اس بعد سننا طریقہ کی ادور کی سنر تریقہ کی سی ادور کے تریقے واستے دلیل روشن سارے واسطے اصل اپنی گلام نہیں جم دے دبیل جما چل رہے ہیں اچھا اپنی اکڑ پیچھے نہیں اپنی ہبا پیچھے نہیں اپنی خواہش پیچھے نہیں اپنے نفس پیچھے نہیں اچھا اتے اگر کوئی گل کرے میں اسے لے ہوں حضرت کا سر گئی حضرت سلیمان پھیلنگ رسول ہے سر گئے نہیں قرآن فرمان فیصلہ آیا ہے جھگڑا آیا مقدمہ آیا جو حدرت داؤد السلام فیصلہ کر لتا ہے فیصلہ کرا باہر نکلے اگوں بیٹے کھڑے نے بیٹے امریک بیٹا لیے ہے چھوٹا اگوں بیٹے کھڑے ہیں باپ نے فیصلہ کر لتا انہیں پوچھا کی کیا میں تفصیل چ نہیں جانا چاہتا بات تو بہت تھوڑا تو ہے انہیں آخیا کی اے فیصلہ جدو واپس گیا تو ابا جی نے فرمایا سمجھا دیا <سلام> اپنے اشتہار فیصلہ کیا سوچ کے یہ اپنے قدرت کیا جو منظور سی وہ فیصلہ کہنا آیا سلیمان پیغمبر والا سی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خیر میں خود ایک موضوع میرے اگے گلان سامنے لگی آر لگی لیکن اصل گل میری رہی ہے کریو ہے گل سمجھانا چاہتا سا کی سجو شریعت رسول ہک نہ جہالت دس شکار ہولم دا شکار ہوا حق کی تباہ کرنی یہ ہمیشہ سارا فصا رہا ہے اللہ, اللہ ہمیشہ یہ مقدمہ سمجھ آ گیا یہ دعوی سمجھ آ گیا یہ دعوے کے دلائل سمجھ آ گئے کہ نہیں آ گیا ہے لہذا نہ گلب کرو نہ جہالت کرو نہ ہاتھوں ٹپو نہ ہاتھوں خوشحال رو نہتو آ گیا جا وہ نہیں سمجھ لگی ہمیشہ شریت رسول ہومنٹ کا دل بولو میں بڑی بڑی گل کر گیا اگر کوئی صاحب ایمان ہو اس پر توجہ کرے تو اس تو بعد کوئی دلیل نہیں ہو سکتی اللہ نے ایک رسول دو جب وہ دوسرے رسول اور بیٹے اب اس میں کوئی کلام کرے کہ اس وقت وہ رسول بن چکے تھے کہ نہیں حضرت سلیمان کو کہ بچپنے کی بات ہے وہ ایک اور بات ہے لیکن اس قادر دے کام وے جی تے الگ گل نہیں کا یہی مطلب جمع کو بھی پہلو سید تو لمبے آ رہے سارے گل نہیں کرتے مبارک بچوں جو اللہ تعالی نے گلائی حقیقت رجوع بنوائی بے بقو فیل ساڈیا کوئی جو سیر کرایا مڑے نا آخان گے تالے لیے کھایا تار اپنا بو کسے پاس راہ نہیں راہ پہلو میں آج سر سور سہی ماجا شریف کرجا فرمایا ہے اگر کوئی اپنے نفس کی جنمت پھر سمجھے میں دلکو تھا میں حالے مومنٹ آخو گے حضرت علیہ السلام دے بارے آخنا کہ جا جی فیصلہ او اجتہدی خطا سی حضرت سلیمان نے جو فیصلہ کیا وہ اجتہادی کباب سواد نہیں کیونکہ سیاب دو لگ گا خراب جے کوئی خطا کرے تو بھی لگتا ہے جے کوئی دکھ درست نچے تاکہ لگتا ہے صحیح فیصلہ کرے تو لگتا ہے حضور نے فل ہوا چران فرمایا جے درست و فیصلے میں پہنچے تو دونوں سوا پاؤ کیڑا ایک کو محنت کرن دا ایک صحیح نقتے سے پہنچا تو فرمایا فلا واحد اگر خطا کریں غلطی ہو جائے ہو فرمایا ایک سواپ ان رب ضرور دا محنت کر کے روجا آخر حق بنتا ہے اس ذات پاک دا انصاف کا ہوئی کا یہ یار مکر سر سوپا کیا ہے وہ شریت وہ محنت کی اپنے کو لا کے لڑائی پوری دیتا ہے اگلا جی نہیں بچتا وہ اپنی اجرت کا حقدار سے بنتا نہ بندہ لگا گیا ایک تے کو پیسے لوگ اپنی مرضی ورنہ حقدار ہے کیوں کہ بیچارا ہے قابل نیت بھی سونی سی اپنے لوگ دوست کوئی کمی چیل چورا لایا اس مالک فل نہیں لایا تو پھر وہ مرضی وہ کی کہتے مالی کا کم پانی دینا سال محمد سال کے اندر آ فرمے رہے اگر کوئی بندہ اگر کوئی بندہ کسی کا والا کام ویٹ کے وہ پچھے دو अगर कोई बंदा किसी का जंतिया वाला काम वेख के वे पिछे तोड़ता है लेकिन वो बंदा दो जहानी है पिछले जंतती वाला काम वेख के वे पिछले चलता है वो अगर जहानी है तो फरमाय कोई हरा जिले रू जन्न देगा जहनम देगा वो अपनी जहनम अपनी की पावेगा لیکن برائی کی درا کینم ہو جائے گا وہ جنت ہو جائے گا یہ سی گھر اور میں سوچتا تھا لوگ اچھا مشہور ہے خطین وجہ اور یتیم وجہ راتی جتوں محمد ننفیا کی گل پڑی ہے پتہ نہیں کہہ لیکن بہت اویلی مشہور ہوتی ہے کہ ہونا اصل کوئی نبی ہوں یا کوئی سابی ہو کوئی حکیم ہوتا ہے لگی آیا نیتانوی کی کہہ رہے ہوتا کی مطلب ہے گل ہے میرے منہ میرے کی کر لو نیتا ہوتا نو ہو سونا نبی ویکن دیا سے تنہا بھی کنج ہونی ہے زبیر بھی کی نیت ہونی ہے دے بارے ویکن دیا سر یہاں پاتا کی نیت ہونی ہے تو نے پہلو ہی بشالتا دیتی ہے نیتا بولو جی ہالے بھی گل دل چ نہیں ٹکی تو پھر میری ہاتھ جو بھی قرآن بھی پورا سناوا میں سہی سناوا سمجھاوا بھی جگ دیسی طریقے اور اوکھے بھی اور مسئلے خریہ مشہور نہیں ہلے بھی گل سمجھ نہ آئے تو مر ہاتھ جوڑ کے آخنا پیلی آ تو کسی ہو گھر پات میں چھوڑا. <تصفح> کوئی فرق تو نہیں آئی کوئی فرق تو نہ آگا. کہ رسول اسان کہہ دتا سلمان پیگمبر کہہ کہ داد دی حکمت اور شریعت اشتہادی اچھا یہ آخان توجہ اچھا یہ آخانے ان اپنے اشتہار کی کہ, کہ وہی نہیں آئی وہی نہیں آئی یہ ادھر نہیں سو سمجھایا ادھر سمجھا دوں ہوں آخنا پینا حضرت سلیمان کا فیصلہ یہ صحیح سی سے حضرت علیہ السلام دا فیصلہ اشتہاری فتح خالی فتح لفظ اصل واسطے نہیں بول خطا خالی لفظ بولیا جائے جی میرے میرے والی سرکار مرشد پاپ کو پوچھا سناوا جو آپ نے ملفولہ شریف نمبر لکھا ہے آپ نے پوچھا گیا جو ندی پاپ نوشت ٹھیک let بزرگ گل سمجھو نا ہی کسی کو دے کے آخر پتھرا پتھرا یہ ہی شان خلاف گل ہے ہیرے آخر دوسرے پتھرا فرق ظاہر ہونا چاہیے وہ کہہ دا بڑا قیمتی پتھر یہ ہی یہ سچے کمبے لفظ لائے تاکہ پتا لگ جائے اگلے دل, دل چلیت بیٹھے عزمت نہ سمجھ بیٹھے ہولا نہ سمجھے ہولہ سمجھ لے آ جڑی بندہ مارے آ فرمائی تو ذرا بولو جس اللہ یہ گا سمجھ آ گئی نہ اس مسئلے کو سمجھ کو بعد میں اہل سنت تو بہت جماعت مذہب اہل سنت و جماعت کے مذہب کا عظیم مسالہ سمجھانا چاہتا ہوں جن لوگ عوام تھے عوام خواص میں نہیں جانتے پہلے سنانا خلاسا پھر سنانا حدیث پھر سنا عقی چوتھی سدی تو پچھا پچھا دیا کتاب بلے بلے بلے کا بندہ سمجھدار پر یہ سمجھ گئی یہ کتابوں کی سمجھ کو چھوٹی کتاب نہیں اتنے سب سے چھوٹی کڑی لیکن قیمت سب بڑی موٹی یہ عقیدے سارے کتاب چھپی ان سڈے عقیدے دیا دی. چودہ پندرہ کتابیں نے اے تقریباً اے حصہ جگلا جیت لگنا وہ بچار کوشش کی ایس موتی اور سا بھی کوڑا لا جا چلو ویک جا, جا, جا, جا, جا, جا, جا, جا, جا. انہیں ویچنستے بہت کوشش کی پر اصل بھی نظر رکھنے بھی چلو مجبوری گل پا گئی ہے کوئی اچھا نا کرتے ہیں جہاں بچار جس کوئی نی پوچھتا وہ پھر کوشش کرتا سارے بزرگ لوگ سد کے جا وہ وہ تو دوسرے انہیں نار روک دے اپنے چمکان نہیں دی. ہے اپنے دکانداری چمکا کی کوشش کی بزرگ لوگ کر گئے وہ میں بعد خلاصہ بھی خوش میں بہت ساریا تھا گل کی اتنی بھی کر دینا سنیا کے مذہب کا دا کی دایا. عقدے گل ساڑی لکھی عقیدے, عقیدے میں تو بڑی وی بڑی کر گیا <تصفح> کہ میں چوتھی سدی تو پچھا پیشہ عقیدے د کتاب لکھاوا گا ہوں ہن تو نہیں سو دیا نہیں دو سو نہیں تین سو نہیں, نہیں چار سو دیا نہیں پانچ سو تو پچھا پچھا ہزار تو پچھا خلاصہ کی پہلے کی اپنا سب کو ہاکم بادشاہ ہوسک ہوا گار ہو سب عقیدہ نے لکھے کی حق آ کو وہی برائی نو برائی آدھے منہ چڑھ پہ آپ میں خوشی ایک بنانے کا اپنے مترکا مارے سنکارے مرو گا نہو ہزار ایک میرا چاچا ہمدار جاؤ شخص مرد جاشاہ سارے سرف سال ہیم کا دستور لیا کی دستور حق آخنا امردن مارو نہ ملک نیکھی کا گہرا پتی کو ڈاکنا تگڑے کو مارے ڈانا لیکن اپنی شرائط سمے میں حضرت نہیں جانا چاہتا اگر بے مارو فرنا ہزر من کر کیا موضوع ادھر دے جانا ایشار کافی اپنے شرائط کے ساتھ اگر شرائط رو پھر شرائط کے ساتھ فر لے فر لے کی حق آخنا یا فضیلت بڑی وی فضیلت حق آخنا لے کے فرمایا بار لکھیا لڑنا نہیں جگڑنا نہیں کتاب پہ اتر آ جائے لڑائی پھر اتر کیوں کیوں صحابہ مطلب یہ ہوئی سی ہریشا شریا ہوئی سن صاحب ہلور ہلور سکار نے جو فرمایا وہ اسی یعنی طرح ہی میں سناوا گا جو حضور فرمایا جو نے فرمایا اسی طرح جو صاحب نے جو کیا اسی طرح سمجھایا یاروں یاروں یارو اگر ایک ظلم روک دیا ہاں ہزارہ ظلم پیدا ہو جانے کوئی حکمت نہیں کوئی حکمت نہیں ایک, ایک بدکاری تو روک پیدا ہو جا تے سہولار ہو ڈاکٹری ماحول کے اندر بیٹھے ہو اگر کسی حکیم یا ڈاکٹر برباد ہو جائے گا بہلی آئے برداشت کر تیری مہربانی یہ شیرا نہیں رہو یہ اگر شیر بیٹھے ساری جان جانے رہا جی مہم بول رہا چھوڑے کرنا تاکہ بڑی کاتے نہ پو حکومت ریا کرنے کے مسلم اگر الزام ہے فلانا جانی جب لڑا گیا نتیجہ کی ہونا ہے پہلا کسی دی عزت ایک ہوتا ہے پھر ہزار لڑائی دے کے ظالم دی ظالم دی فوج جس ویل پی جی انہیں پھر کی ویکھنا کسی کی عزت وہ تو پہلو ہی ظالم سر اب جنی فرمائی جڑے چلو ایک دا پچھو چا چا لیا سارے چوکی لے جائے سارے قائد ہو کے چھتر کھا کے دریل فار ہو کے مال بھی کیا عزت بھی کی جان بھی کی ہرشا گئی کونے آ کے کہ سیا کم کام کیا جو فر پہ تا اگر انہوں نے مقام کے بارے سننا میرے مستقل موضوع سنو امام احمد نے رنبل سکار پوچھا گیا راسا خلیفہ وقت دے تمہیں پتہ کی ضرور کرتے ہیں اٹھیے فرمایا نام ایک سیتنے بند کرو گے ہزاروں کے بوگے کھول جان گے توجہ ہے افسوس ہے کچھ لوگ ایسا ذہن رکھتے ہیں اور رکھتے تھے کیا کہ اگر بادشاہ سے گناہ ہو جائے تو کافر ہو گیا جب کافر ہو گیا تو بس اٹھ پڑو نہ دیکھو پہ مولا علی سرکار دے مقابلے چھٹ والے خارجی اسی دن سن یہ خارجیا کی گنا حاکم کافر ہو ہے گناہ گاہ کافر ہو ہے جسلان بندہ یہ خارجیا کی سنیا دا نہیں سنیا کا کیدا ای جنا مرضی گناہ کرے جنہ چر شراب نبی کا منکر نہ ہونا چر کافر نہیں ہوتا طاقت دے مطاقت اگر ہو تو الامجود استطاعت و طاقت کا پھر کے خلاف اٹھنا فرض ہے خالی فاشق فاجر کے خلاف نہیں بولو فسق اور ظلم کی وجہ سے کسی حاکم کے خلاف اٹھنا سنی مذہب نہیں حتیہ کہ بزرگ لوگ اگلے روبیتی محادث وجہ سے یر ظالم بادشاہ کے خلاف نکلنے کا اعتقاد رکھتا ہے یہ سنی نہیں ہے دے ہیں کتاباں امام چار مذہب دیا انفی شابل مالکی حمبلی مالکی مذہب کے ابن ابیز زمین مالکی عبی اللہ تعالی نور پہلا رسالہ سیدنا امام احمد بن حمبل کا دوسرا رسالہ شالہ اصول السلہ امام حمیدی کا اصول السنہ دوسرا امام احمد امبل کا تیسرا ابن جامع زامنین ہم مالکی کا چوتھا رسالہ اشالہ شروسہ امام پر بہاری ہمبلی کا شریح سننا امام تورئی کا حنفی ما امام امام حنفی اقیدت اقیدت سارے اور اس تو باد باد آرے سارے موجود نے یہاں کے اندر صاف لکھا کی نسل آلہ ظلم سلطان جائے ولا نرل خروج آلہ خلاف ہم ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہیں لیکن ہم لڑنے کو اچھا نہیں سمجھتے جب تک کہ وہ مسلمان ہے ان حدیث اور رسول اللہ سنو بولو بولو یار وقت بڑا چھوڑا میں ہے چھوڑ کسی نے چھیڑ دیا تو میں بھی چھیڑ دیا حدیش کتاب نے میرے کو الفتب الخائی مسلم ابداؤ رسائی جم نے مارجا چھ حدیث اکٹھے میں مسلم شریف جو چاند حدیث بولو حرو جما دیا تلی دے روئے زمین سامنے بیٹھی ہوے شہ فل حدیث بیٹھے ہو تو منڈا جی ہے پر گل بڑی گار میں ایا بھی مٹا کون بیٹھا پناہ سال بیٹھا اللہ سونے فضرو کرم سنا دیا اللہ باب و مجوب ملازمت جماعت المسلمین عند ظہور الفتح و في كل کل حال و الخروج من الطاعت و مفارقت الجماعت جو نجیب دا موضوع ہے جو مذابہ کرنا بے مسلم شریف حدیث دی دوسری کتاب کا مسلمانوں کی جماعت وقت <مسلمان> <مسلمانًا> دی دی اور ہر حال میں اور سے خروج کو حرام سمجھنا جماعت کو وکرے حرام سمجھنا مسلم شریف حدیث, ایکشن حدیث مدنی پاک نے بڑی گل ویخ وی کے گلا نبی آخر وہ زمان پیو کیوں آخری نبی نے ہوئے کسر چڑھی ہوئے تو ہو نبی, نبی ایماندار نہ حضرت علیہ السلام وہ باتیں بتا سکے نہ ہی بتا سکے جانتے سر کوئی اپنا, اپنا اپنے پر مطابق لیکن نہیں رب سونے نے بھیت کھلا نبی زبان تو ایسے بھی ای مت تک واسطے کھل گئے لہذا کسی نبی آن دی لوڑ میرے کان میں ایک دو دوست آئے اور انہوں نے کچھ آواز دی ان تو وقت کوئی نہیں تو گلر شاید کان چواز دیتی ہے کہ ختم نبوت کی بھی کوئی بات کر دینا ختم نبوت کی بھی بات کر دینا کہ میں ختم نبوت کی ایسی بات کروں گا اور ایسی بات کرتا ہوں کہ ختم نبوت کے نعرے لگانے والے بھی پریشان ہو جائیں گے سجڑ گی پی نکل آئی کی گل میرے منہ آئی سونے نے رابری کیتی کی کسر چلی نہیں جدو کسر چڑی جن نبی روز بولو ہدایت اور اگر کوئی جی ہدایت آ حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے حضرت عیشا دو گلا کر سوارے پیسے واپس قربان دیا دوڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آپ خلیفے سیپر وغیرہ خلیف یہ بھی خلیفے وہ بھی خلیفے خلیفے صحابی خلیفے وہ نبی خلیفے یہ دلی بچے بھی آشن دا تعے دار ہو کے رہنا ہے نبی شریعتوں چلا کے دسنا جدو آپ اتر گے دمشک مینارے جب دمشک مینارے آپ اتر گے دمشک کی مسجد امام مہدی بیٹھے ہو گئے امام سرکار بیٹھے ہو گئے حدرت سید رائی ساری سر زہر نماز دبت جانا ہے آپ نے فرمانا ہے حدرت امام مہدی ادب کر دیا ہلو آؤ مسلط نماز پڑھاؤ حضرت عیسا فرمانا ہے نا نہیں دکھوں گے من لے بہت تصویر آپ پیچھے کیوں ہو کے پیچھے چکل ہو رہا اور سمجھ لگی جی کلاس گل ایک حکمت ایک حکمت ہے باقی وقت بہت یاد نہیں آئی اگلی گل سنو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پرانی گل مشہور ہے چور مچایا شور کی گیا ہو گئے گرار چور, چور ہوے او گیا کچھ لوگوں نے ختم نبوت کے ساتھ ظلم کر کے ختم نبوت کا شور مچا لیا میں یہ بےت کھولا ہےٹلی ہو جائے اٹھلی ہٹاں ہو جائے ہر کسی شیشا نظر آ جائے اسراتی کر کے جان ہے ہاتھ میں نکمت کے متعلق میں سوال کروں گا روئے زمین اس کا جواب دے میری نہ کاٹ دے بات ہے میرے تین سب کے بھی ہوں گی ایک ہے مختلب دیکھ ہے مجبین نبوت ایک ہے مفت نبوت اللہ کرو تخمیر اشارہ بات یہ پہلو ہی کہہ گئے نہ جان کون سکانون سدا دے گا مجھے نہ جان کون سکانون سدا دے گا مجھے مجھ سے مجھ پہ عل دو محمد کی طرف کار دو مجھ پہ علدا مح مذہب کی نے ربٹ جا کے لکھوائی ہے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں میں گستاف نہیں بن سکتا اگے معطوب بڑا اپنے ہے ہٹ سے خاش ہاتھ کے تو بے ہے میرے پی اپنے سیاری آدمی جی پہاڑیا ہک ویا بندہ حق سوچنے والا بندہ وہ کھے آخ کھاڑ پیا چلو جی بھی جائے بندہ سر بچا سر بچا من بہو سونے نے بھی چھٹی دے دیتی ہے کوئی رخس تو انہیں بھی سیل رکھے نے چلو ہر کسی کے مطابق کہ بھار بتا نہیں پاؤں گا جنا سکنا انہیں ہی جی میں نکلنا اللہ بس ڈر ساسی گل ہے انہیں آخنا چلو جاتے لا لو اللہ فلا نفس لا وہ سوا توجہ ہے اور سارے تھوڑا کہ حسین نہیں بن وجہ نہیں فرمائی سارے تھوڑا کہ حسا نہیں بن آپ اپنی کسی کیتی ہٹ ہٹا بار ویف کے تو چکتا ہے باہر سورت وجہ ہے سو اشارہ اینا کافی ہے چور مجائے چو چور مجائے شو خط ختم نبوت اس کا آج کے ماحول کے اعتبار سے مانا ہے ختم نبوت نبوت ٹھنڈو ہی ختم کرو میں تو مرادہ کر سکوں میں پڑ پا سکنا اتنے ایک گل کر دینا موضوع پورا سننا ہوگی تو تین چار تھا پنج میں لایا دین مذہب اور دنیا یہاں تین کا فرق دس کے پھر دسیا کہ تبدیلی کی گنجائش دی ہوتی ردو بدل کر ستے جی واٹے کر سکتے جی کنو نہیں کر سکتے دین ایسی چیز ہوتی ہے جیسے تبدیلی کی گنجائش ہوتی نہیں یہ ہر سہولت مننا پہ چلنا پہ واقع نہیں کر سکتا جاجے واٹھا کر سو کا مسلمان نہیں اگر اس چیز کو کوئی مائی دختلاف رکھتا مذہب ہے بافی مذہب ہے کوئی مذہب ہے ہر سو کے سیٹ نہ سٹے میں گزروں کہ دین ایسی چیز اے سنو مذہب تبدیلیاں توجہ مذہب بحث ملاد رہے ہوں مذہب مذہب بحث اڑا دے ہوں بولن کی گنجائش ہوتی کیوں مذہب ایک ایسی چیز یہ ہوں پھر گل دین مذہب دا فرق پھر دسنا پھر یہ ضروری ہوسان سمجھ لو دین مذہب ایک ہے علم کلام والے نہیں سمجھتے علماء شریعت دل میں مذہب اور دین میں فرق سمجھتے ہیں ہاں فرق کرتے ہیں دین ہوتا ہے جو سب فرقوں کا وہ مذہب ہوتا ہے جو ہر ہر فرقے کا اپنا ہوتا ہے تیرا مذہب کیا سنی اور جب دین کی گل آئے گی سارے گئے اسلام اور بولو اے بس ای موٹی گل کافی ہے مذہب ہوتا ہے بکھرا وکھرے مذہب و بکھرے وکھرے हां जी बोलो जी के सचा है कि झूठा है लेकिन कभी यह नहीं वेखिया उन्होंने कि भाभी सुनी दी, सुनी आपस जिन्होंने बस मुनाजरा दस तेरा तीन सचा सचा हो کلا مل میں جانتے ہیں مذہب اختلافی ہوتا ہے مذہب اختلافی ہوتا ہے دین اتفاقی ہوتا ہے دین سارے مذہب ایک اختلاف ہوتا ہے سمجھنی نہیں آ گئی اگر سے مذہب سنی سچا <سلام> لگے اصل گل ہے موضوع سنو کیونکہ میں ایک ایک جملہ بولنا تو پورا موضوع بن جا یہ سنیا بارہ وہ تکریر گلان اور میں کل سمجھنا کسم پتا دیا جدو ترجمہ انہیں انٹا دیا کیوں بارہ تقریر فلانی تقریر فلاں موبائل فلان, فلان سارے آئمر خو تباہ حضرات جہن چوک کے وہ آدھے چلو سال کا گزارا تو ہوں پڑھن کی لوٹ کہ جب ہر مہینے کی تکریر لکھی اگر یہ نہ ہوں تو سائیکل چلا کے یا پیدل جا کے عالما دے کے گوڈے موڈے مار کے ہر کسی کو علم حاصل کرنا ہے پہاس خدا ہی کر کے ایسے محنت رب سونا پل لگتا تیار ہو جائیں گے لیکن کھا ظلم ہویا ہے ٹھیک ہے اگلے کی نیت یہ ہوئی سی بھی چلو یہ سوکھے ہو جا اگلے بھی یہ سوکھے ہو جاؤ لیکن انہیں نیت سونی نے سارا تو کباڑا ہی کر دیا جو ہے کہ ہےجو سمجھدار بندے ہو سیا بندے ہو ایک دنیا ہوں دنیا دنیا کے کام ہے کپڑے نگڑے دبائیاں علاج جائیداد رقبے یہ وہ سڑک ہسپتال فلانے سب دنیا کے کام نے یہاں کا اسلام نفی تلک نہیں اسلام کے نفی کے تلک رکھتے نہ اس بات تلک نہ مطلب کہ یہ اسلام منی من اسلام کا دنیا شمار ہوتی ہے کرنا چاہتا ہے کھڑنا چاہتا گل <سؤال> کی کھڑنا چاہتا کہ دنیا ایک تبدیلی ہے یہ مشورے کرو یہ ایک دوسرے کو پوچھو تجویز لوگ ہاں جی میں کہڑا خدر کمالیے کام بازی میں اگلے دن وہ فس گیا بچار میں نام مرادوں دے اعتماد کر بیٹا میں آلو وہ میرے ویچ کے انہیں آخیا ماشاء اللہ پیس صاحب یہ پتا سو روپئے کا کپڑا ساڑھے چار سو دے تو احسان وکرا حضرت صاحب میں لیکن چل محسوس سن جزور نے فرمایا احتیاط بند گمانی میں بعد پروسا نہیں کرنا اعتماد نہیں کرنا سارے بزرگ فرما دے سانے اعتماد مل جائے میرے شکل چھے کی تو میں انہوں وڈ دعتم نہ کرو تو بندہ بچ جائے کی مطلب کہ تھی بد رہو اعتماد کرند سکوی میں انہوں آ کے کھانے سوتی ایک ہوکان کٹی آئی دکا ایک دسنا کیوں چاہ خبردہ کرنا چاہنا کہ ایو میں ہر خطر سے بھولنا جا بھی میں لوٹیا گیا تو نہ مارا دے خیر کئی آن دین, دین خیر کائی تو میں خیر کئی آئیں ہوگی ایک برا سپ ٹنگیا تو دجا پیچھوں لگایا اگلا چوک پہ لگاؤ سات دے سات ہی ڈگے جان خیر ادھر ویکو دنیا مذہب گنجائش ہوتی ہے کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور سجڑوں ووٹ اوتے ہوتے ہیں ہمیشہ جی شہر تبدیلی کی گنجائش ہوئی اختیار ہودو بدلتا جی مرضی ہیٹان کا کرو اتے بندہ ووٹ کراؤں گا سڑک پچھ دو سڑک رکھ دلی کر دو سہونی کر دے ووٹ کاؤ ہسپتال ہونا چاہیے کہ نہیں کنڈا وڈا ہونا چاہیے دس ہو ایک ہوگئے پا کرو ووٹ مذہب کے ووٹ نہیں ہوتے مذہب کے چالو واسطے مناظر ہوتے ہیں دین جا دی مناظرے بھی نہیں سوائے دے ہیں اے اور نے پوچھنا نبی سونا آخری نبی ہے بولو یہ دین دا مسئلہ ہے یا تے مذہب دا مسئلہ ہے یا تاری دنیا دا مسئلہ ہے بولو مذہب دا تو کیوں نہیں آکھیا مذہب نے کیوں نہیں آخیا مذہب کا ہو گیا جان گے کا مطلب جدو آخو گے نبی آخری نوی نو پوچھو گے آ کے گا بالکل بار شیعہ نو پوچھو گے نبی آخری نبی ہونے میں آخری نبی بار آخری نبی سونی نچھو گے سب نے دکھا تا کر کے جب کوئی جھوٹا نبوت دعویٰ کر بیٹھ ہے یا خدا یا خدا کیتا ہے دے نہیں سمجھتے نے واجب قدر کافر ہو گیا بےمان ہو گیا لانتی ہو گیا ہر بندہ اپنی فتو اپنے آپ فتوا لائی بیٹھا ہوتا ہے اچھا کئی ویٹے نے قدر کرنے والے بندے کسے مفتی تو پوچھا نہیں جدو دین ہونا مشہور آم فام ہر منکشف اتفادی اجمائی اختلاف اور بولن تبدل توجر بحث مناظر کلام نظر و فکر کی وہاں پر درا برابر گنجائش نہیں ہوتی تو پھر دوست الیکشن دین کی بات جا کر کریں گے دین کی بات جا کر کریں گے دین کی بات جا کر کریں گے کیا کر کی کر کیا بات کیا بات ہے ہے ارے میرے بھائی دنیا کا کوئی آدمی صرف اس سوال کا جواب دے دے کیا دین محلے کلام ہے دین محلے باس ہے دین میں تبد تبدیلی purp... کی گنجائش ہوتی ہے جب دین کو ہر صورت میں ماننا ہوتا ہے دین نو پھر نیا کے ووٹان دا مسئلہ بنا یہ خود دین نو قتل کرنا ہے دین نو نا ماننا ہے کرو الیکشن کرو ہارو بار کرو لیکن ووٹ اس چیز کے کرو جس کے ووٹ ہوتے ہیں تو سائن کرو مینو صحابہ رام تو لے کے سوا لکھ نبیا تو لے کے صحابہ تمام امام تمام ولی تمام مسلمان پہلو یرگمار ہولو مسلمانوں کے یقمار ہولو مسلمانوں کے اخوا تو پہلو ثابت کر دو کہ مسلمانوں نے یا نبیا نے دین دیں ووٹ کرائے سن یا مشورے ہوئے سن ہاں جی ہزور دیکھا ہوئے ہاں جی دسو جی के नहीं نماز پڑھیا چاہیے نماز خدا ایک نے گی ووٹ اچھا کدی ووٹ ہوئے بہلی وہ دسو ووٹ پاؤ یہ میرا ابا ہے کہ نہیں بدل سک پیو بدل سکتا پیوٹ ہوئی جب پیوٹ نہیں ہو سکتے تو دین ہو سکی بھی تمیل کوئی اینی بھی تمیز نہیں دھ پیا چاہیے کہ نالی دا پانی बोलो दुध पीना चाहिए जाली का पानी वोट कराइए वोट कराने दुद्ध पीना चाहिए या नाली ना का पानी पीना चाहिए आओ कराओ वोट कराओ या सवेरे लक्षण कराओ हां जी گند کھاڑا چاہیے کہ مرغا کھاڑا چاہیے یار کوشچن سوچو خدا دے بندیو میں چلو اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی پہلے سمجھانے کے بعد تو سمجھنا چاہیے یار کی وہ بچہ سی سا بال سی لائٹ بال الکشن بھی نہیں کون سا سر بنا ہے خوب آزادی نے فلے میاں لجار بھی سیلے گئے ہیں یورپ ایج نہ آئے تو مخلوار پھر بڑے ہی خوش ہوتے ہویت آخر سی دی ایسی چیز جان بھی پی لیکن یہاں لے اس گل کہ دی ووٹان کا مسئلہ ہے جب آ گئے دین کا رہنا ہی نہیں رہنا نہیں جدو ایل لے کہ دی ووٹ کرو بس دا ایمان ختم ہو جانا ہے معلوم ہوا سجنا جے ایمان قتل کرنا ہے ایمان ختم کرنا ہے دین نو ووٹ والے پاس لو یا لوگوں ووٹان کی دعوت دین واسطے جاوت دے پی دس سڑکوں واسطے آ جاؤ کٹر واستے آ गटर पवाना चाहिए कि नहीं कमाली गटर की लड़ है कि नहीं लेकिन यह ना खो कम दीन की लड़ है गुरु कमाल दीन की लड़ नहीं जब इवे की लौड़ है दीन और गटर को बराबर समझते سمجھنے لگی نکل ایک آئین ہوتا ہے ایک دین ہوتا ہے آئین بنے پہ آئے اچھی دنیا نے کمند ہے آئین بنن دین میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی بولنے کی وہ بنانا نہیں پڑتا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے رسول کو ملتا ہے اوے تو امام نہیں بول سکتا اتے صدیق نہیں بول سکتا اتنے فاروق نہیں بولے میں کل کرا کی بتائیے لیکن این گل سمجھ آ گئی کہ جڑے دین کے ووٹ منگتے پھر دین قتل کر د اور سمجھ لگی جی وہ ہر کا جی شیڑ کے پیچھا چار سو تالی ہو گیا بولو چلو ایک ادیس سنا دیا سب کے دلوں میں نہ جان می سنانی نے جڑی بنائی تو سجی ہاں وہ نہ جان می سنانی نے جڑے وہ نہ مقتلی بنائی نے جماعت توجہ بھائی اندازہ واضح یا رسول اللہ انا كنا بشر فجاء الله بخير یا اللہ کریمہ یا رسول اللہ بہت ہی پہلے سن اللہ تعالی خیر لوگ گزارنے خیر شر یا رسول اللہ کیا یہ خیر جنی دین اس تو بعد بھی کچھ شر ہونا اس دین تو بعد کوئی شر ہونا ہے نے فرمایا نام ورا خیر شر. نام با. میرے حکام ہوایا میرے طریقے ودایا بے سنتی میرے سنت طریقے کے نہیں چلن گے بس اجوب فی میرے جال کلو بہ کلو جسمان ایسے ایسے بندے بھی پیدا ہو جان گے جکنا انسانی جسم انسانی لیکن دل شیطانی ہوں گے یا رسول اللہ کیفہ ہو سر فرمایا تسما ہو وہ لمی بادے دم فسما وہ یا رسول اللہ کی کریے اس لیے فرمایا جیڑی شریعت مطابق گل نکلے وہ منیا جی جی خلاف شرا ہوئے گزارا جیڑے توڑ توڑ, توڑ توڑ تیری کنڈ توڑ دین تیری کنڈ توڑ دن میں دونوں بات روکا مارے گا پہ تیروں مار مار تیری کنڈ توڑ دے مال تیرا لین جب تو وکرا نہ ہوئی توی سے مبارک کرتے رہے کرتے رہے سدر کرتے رہے مگر حق کہیں لے رہے اصل خارجی نہیں ہوئے سا سارا کوئی دہشت گرد نہ بنا الحمد للہ سندر و جب پورا من لوگ نے کیونکہ سارے عقیدے شامل ہے اصل راہ بلا کرنا حرام سمجھ رہے ہیں راہ بلا حرام سمجھنے مسافران پریشان کرنا حرام سمجھنے لڑنا جسے کا بار کھا کے نہ پا ورنہ بہت بڑا سر مقرر پائے گا آخر خدا جان دینی ہے اگر میرے علی سا آدر بےرونی سڈا مجرفانی سڈا پیر باہو ہر فقی نیکے گا کسے نے کسے نے زالم تو ظالم بادشاہ کا دور دیکھا ہک آتے اللہ دے پاک محبوب مہروپ کی امتحان دلیل نہیں کیتا وار نہیں کیتا قتل و غالب کا بازار گرم نہیں کیتا لہذا اسان سننی ہے کسے کا جرم سارے نہ پایا جائے اچھا اصلے والے بھی نہیں اچھا لڑائیاں والے بھی نہیں اچھا رے بھی میں چھتی ہدیسہ سنا سکتا راہ کے مسافروں کا راہ ڈکنا نبی نے کتنا حرام کیا میں چیلنج کر کے آنا میں حدیش سناوا گا اگر کوئی حدیث غلط کر دے دا مطلب غلط کٹ دے میرے مطلب کٹ دے میں سونے نبی سرکار نے فرمایا حدیث دیا چھ حدیثاں بتا سکنا وقت کوئی ایک سنا دینا بھی ہے بندہ لنگ رہا ملا مل سارے کتوں کبھی کوئی نیک کمل نہیں رات اتو لگی ویخیا کنڈے کنڈے ہٹایا قبول بخش ہے جنہیں کدی کوئی عمل نہیں سجنا دے دے آئے علی مانو مسو نا لا الہ الا شا کیڑ مات تری دی رستے دیکھوں بوزی شہ نو ہٹا دان دس کنڈے ہٹاو نال بخشیا جائے تیروتے کنڈے جنا کا پوہا کھول جانا کروڑوں کا نقصان ہو جائے پیچھے بندے مار جان بیمار مار جان ڈکیا موضی شا ہٹا جنت لبتی ہے تو موضوع بڑھ کے باہر کی لبنا خدا کا خوف کرو سرفت پیچھے چلو امام احمد رضا امام احمد رضا کے کوئی کو نہیں سکتا تھا آپ کہہ سکتے کیوں نہیں آخر اپنے آپ سبر وقت گزارے حق آخیا حق کائم رہنے گلت منی نہیں سی چی نہیں یہ دستور رہے فکیر اگوانہ ہونے دن اپنے مذہب کو کسی بے سمجھ کی بے سمجھی کو عال سنت کا مذہب نہ بنانا مذہب وہی ہے جو کتابوں میں ہے وہ آگے جی سمجھ چلو جس चार्ण جس مقصد کے لیے یہ موضوع چھیڑا تھا اس علاقے کسی اور پیڑ جا بنا سارے بنا بیٹھا ان شاء اللہ اللہ پاک وقت ہو گیا ملنے کی کوشش نہ کرو تو اٹھ کے نماز کی تیاری ہوں